رسول اللہ تعالی نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں سے ایک مخلوق کا نام جن بتایا ہے رشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آب کی لپٹ سے پیدا کی ہے جنات کو اللہ نے انسان کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا ہے فرمایا شاہ سرمایہ والنا اور جنوں کو ہم انسانوں سے پہلے آگ کی لپٹ سے بنا چکے تھے چونکہ جنات ایک مخفی مخلوق ہیں لہذا ان کے بارے میں انسان کے اندر ایک ڈر اور خوف کی کیفیت ہمیشہ سے موجود رہی ہے زمانہ جاہلیت میں انسان ان کی پناہ بھی لیتا رہا ہے اور شریر لوگ ان سے دوستی گانٹ کر ان کے ذریعے انسانوں کو تنگ بھی کرتے رہے ہیں سورہ جن میں عزت نے شاست فرمایا ہے رن میں فضاد انسانوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ چاہیا کرتے تھے جس کی وجہ سے جنوں کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا تھا قرآن حکیم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں کے وجود کا ملتا ہے اور یہ نثر کتائی ہے ان کا انکار گمرائی اور اقرار اہل سنت کا عقیدہ ہے لیکن جنات سے متعلق ہمارے یہاں ہم بہت ساری غیر حقیقی باتیں مشہور ہیں اور بچپن سے ہمارے اندر جو جنات کے بارے میں خوف بھر دیا گیا ہے اور جس طریقے سے بچپن میں ان کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور واقعات سنائے جاتے ہیں اس خوف کو ٹھیک ٹھاک ہمارے ذہنوں میں اسٹیبلش کر دیا جاتا ہے جس سے ہم بڑے ہو کر بھی اور بوڑھے ہو کر بھی جان نہیں چھڑا سکتے جنات اتنے طاقتور بھی نہیں ہیں جتنا ہماری کہانیوں میں بیان کیا جاتا ہے اور انسان اتنا کمزور بھی نہیں ہے جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے انسان اگر اپنے مقام کو پہچانے تو پروتگار نے اس کو اپنی نیابت عطا فرمائی ہے اور اس نیابت کے صدقے کائنات کی تمام مخلوق کو اس کے تابع کیا ہے جب انسان رب سے کٹ جائے اپنے مقام سے گر جائے رب کے قانون پر عمل کرنے اور کروانے کی بجائے توڑنے اور توڑوانے پہ آ جائے تو پھر وہ جنوں سے نہیں بلکہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے اسے ہر کوئی ڈراتا ہے وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتا ہے جس کو ہر کوئی لوٹنے کو دوڑتا ہے لیکن انسان اپنے مقام کو پہچانے ان ذمہ داریوں کو ادا کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمہ لگائی تو انشاءاللہ شاء ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جنات سے تنگ کریں اور نہ انسانوں کو تنگ کرنا جنات کی عادت ہے یہ کوئی ہابی نہیں ہے ان کی بلکہ کچھ شیطان صفت لوگ شیطان کا قرب حاصل کرتے ہیں کفر کر کے اور پھر اس کے ذریعے سے وہ جنات سے کام لیتے اور اسی کو جادو کہتے جادو بجاتے خود کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ کلماتے کفری ہوتے ہیں یا مالک کفری ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان رب سے کٹ کر شیطان سے جڑ جاتا ہے اور شیطان پھر جنوں میں سے کچھ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اس آدمی کے ساتھ کہ جو کچھ یہ تمہیں کہے تم نے اس کی خدمت کرنی ہے کتنی سی بات ہوتی ہے ساری جن عام طور پر جنوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو جنات آمرہ ہوتے ہیں جو بستیوں میں رہتے ہیں ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں اور کوئی گارنٹ سے خالی نہیں ہوتا اگر انسانوں کو تنگ کرنا ان کی ہابی ہو اور انسان کو انسان اتنا ہی کمزور ہو جتنا سمجھا جاتا ہے تو پھر تو ہمارا گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے ہاں میرا کبھی کبھی سانپ کی شکل میں گھر میں نظر آ جاتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصلم اگر تمہیں گھر میں سانپ نظر آئے تو اسے وارننگ دو کہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے اگر وہ چلا جاتا ہے تو اسے مت چھیڑو اس لیے کہ جنات گھروں میں سانپوں کی شکل میں نظر آتے ہیں البتہ اگر وہ گھر کو نہ چھوڑے تو پھر اسے قتل کر دو وہ شیطان ہے اگر انسان اللہ کا فرما بردار رہے اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ کے حدود اور قیود کا خیال رکھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روزانہ کے اذکار مذکور ہیں جنہیں اذکار مسنونہ کہتے کہ صبح کو انسان کو کیا پڑھنا چاہیے اور گھر میں آئے تو کیا پڑھنا چاہیے گھر سے نکلے تو کیا پڑھ کے جانا چاہیے باتھ روم میں جائے تو کون سی دعا پڑھے نکلے تو کون سی دعا پڑھے سوتے ہوئے کون سی دعا ہے جاگتے ہوئے کون سی دعا ہے اگر نظگار مسنونہ کا انسان خیال رکھے جو کہ کسی بھی آپ دعاؤں کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں بتائی اگر انسان یہ معمول بنا لے اور ان پر عمل کرے تو نہ کوئی جن تنگ کرتا ہے اور نہ کوئی جادو کر سکتا جن کی ڈیوٹی بھی لگ جائے یعنی جادو والا جو جادو کرتا ہے تو وہ اصل میں اس کو جن کو اس آدمی کے ساتھ یا اس کی طرف بھیجتا ہے ایک مشن پر اور جن موقع کی تلاش میں رہتا ہے فوراً ہی نہیں وہ آتا بلکہ جن دیکھتا ہے جبکہ کہ انسان رب کے ذکر سے غافل ہے اور گناہ میں پڑا ہوا ہے تو اس وقت وہ انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اس لیے کہ انسانی جسم میں داخل ہونا کوئی تفریحی کام نہیں ہے جن کے لیے بلکہ ان کی زندگی کا مشکل ترین لمحہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ کسی انسان میں شرائط کر رہا ہوتا ہے اگر وہ انسان اس وقت رب کا ذکر شروع کر دے جس وقت جن اس کے بدل میں داخل ہو رہا ہے تو جن ایک لمحے میں جل کے ختم ہو جاتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی لوڈ شیڈنگ کے دوران بجلی کی کیبل کی کو پکڑ لے اور اچانک بجلی آ جائے تو حالت غفلت میں وہ داخل ہونا شروع ہوتا ہے لیکن اس دوران اگر انسان کو رب کی یاد آ جائے اور وہ اس سے جڑ جائے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے جن جل کے ختم ہو جاتا ہے دادا جناد کے لئے مشکل ترین نما انسان میں داخل ہونا ہے اور یہ خالہ جی کا کارن ہے وہ روز روز یہ کام نہیں کرتے بڑی دیر انسان کے پیچھے لگے رہتے ہیں اس میں انتہائی خوف کی صورت میں انسان میں وہ داخل ہوتا ہے انتہائی غصے کی حالت میں انسان میں داخل ہوتا ہے جب کہ انسان کہکا لگاتا تو چونکہ وہ اپنے دماغ پر اس وقت کنٹرول کھو بیٹھتا ہے اس وقت وہ انسان میں داخل ہوتا ہے ان انتہائی بد جو خوف بدھاسی کی صورت اختیار کرتے اس میں کیونکہ انسان کا اپنے دماغ پر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے غصے میں اپنے دماغ پر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے جب آپ کے ہاتھ سے سٹیرنگ چھوٹتا ہے کوئی شیطان پکڑ کے اس کو لپکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس صورت میں اگر انسان نے ازکار مسنونہ صبح اٹھ کے وہ اگر بسم اللہ, اللہ, اللہ اس میں عشع السما و سمی العلیم پڑھا ہوا ہو سکتا تو صورت میں شام تک تو نہ کوئی جنوں سے تنگ کر سکتا ہے اور نہ کوئی جادو پہ ہو سکتا ہے اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک نہیں ہو سکتا وہ بھولے گا تو ہوگا اسی طریقے سے بعض لوگ پانی پہ جادو کر کے اس آدمی کے رستے میں بہا دیتے ہیں کہ جب اس کے اوپر سے گزرے گا تو اس پہ جادو ہو جائے گا لیکن اگر وہ آدمی گھر سے نکلتا ہے آفس ملا ہے تو کل تو والا والا اللہ بلّا پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ پچاس بار بھی اس پانی پر سے گزرے اس کوئی اثر نہیں ہوتا اس پر. یہ اصل میں ساری کمزوری انسان کی اپنی ہے اس میں جادو جادوگرن کا کوئی کمال نہیں اور جنات کی کوئی طاقت نہیں یہ تو بڑی مجبور سی مخلوق ہے وہ جس جنہوں کے سردار سے جا کے جادوگر معاہدہ کرتا ہے اور کفر کرتا ہے تو وہ بھی ان کو کھانے پینے کا لالچ دیتا ہے تو دیتا ہے تو انہیں ہیرے جو ہے رات نہیں چاہیے وہ تو روٹی کے محتاج ہیں. آپ گھر میں داخل ہوں اللہ کا نام لے کے داخل ہوں تو وہ جن باہر رہ جاتا ہے شیطان باہر رہ جاتا ہے وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا آپ اللہ کی یاد کے بغیر داخل ہوں گے تو آپ کے ساتھ وہ داخل ہو جائے گا آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو آپ اللہ کی یاد کو بھولیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کھا سکتا ہے اگر آپ بسم اللہ کر کے کھائیں گے تو وہ نہیں کھا سکتا اس میں سے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی گھر میں سال میں داخل ہو کہ وہ اللہ کو یاد نہ کر کے داخل ہوا ہو تو شیطان کہتا ہے رہنے کی جگہ تو مل گئی ہے اب دیکھو کھانے کا کیا بنتا ہے اور اگر کوئی شخص کھاتے ہوئے بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر وہ کہتا ہے لو بھائی بلا لیتا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی آ جاؤ بھائی داعش بھی مل گئی ہے کھانا بھی مل گیا ہے لیکن اگر کوئی آدمی داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ گھر سے باہر رہ جاتا ہے اور کھاتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھا نہیں سکتا اور اگر کھا بھی لے تو انسان کو یاد آ جائے آخر میں اور بسم اللہ اب اللہ آخر پڑھ لے انسان تو شیطان کہہ کر دیتا ہے اب شیطان کے کھانے میں اور ہمارے کھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے میں نے عرض کیا تھا جمعے کے خطبے میں کہ ہڈی اور سوکا ہوا گوبر جو ہے وہ ان کی خوراک ہے اور اسی لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استنجا کرنے سے منع کیا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرو یہ اللہ کی مخلوق یعنی جنات کی خوراک ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا چھپا ہوتا ہے کہ دی آخر وہ بھی ان میں مسلمان بھی ہوں گے تو وہ گوبر کیسے کھاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جنات کا کھانا انسانوں کی طرح کھانا نہیں ہوتا وہ اس طرح سے نہیں چیز کو کھاتے جس طرح سے ہم چیز کو کھاتے بلکہ وہ اس طرح سے کھاتے جس طرح ریڈیو یا ٹیپ یا کھلونا بیٹری کو کھاتا ہے اب وہ بیٹری کا حجم آپ کے سامنے اسی طرح پڑا ہوتا ہے بیٹری کی باڈی آپ کے سامنے پڑی ہوئی تھی لیکن آپ کہتے ہیں سیل ختم ہو گیا سیل تو آپ کے سامنے ختم کیسے ہو گیا اس کا مطلب اس کی انرجی ختم ہو گئی ہے چیز آپ کے سامنے پڑی جاتی ہے روٹی آپ کے سامنے پڑی جاتی ہے بوٹی آپ کے سامنے پڑی جاتی ہے لیکن اس کی انرجی شیتان کھا جاتا ہے تو وہ اپلا نہیں کھاتا بلکہ اپلے میں سے آپ اپلے کو جلاتے ہیں تو اس میں سے توانائی نکلتی ہے آخر تو آپ کی آڈی پکتی ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے آگ نکلتی اور وہ آگ اس کی خوراک ہے تو وہ اس میں سے انرجی لے لیتا ہے ہڈی میں سے اینرجی لے لیتا ہے ہڈی وہیں پڑی رہتی وہ ہماری طرح نہیں کھاتے ہیں اسی لیے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی شیتان تو ہمیں کھاتا ہوا نظر نہیں آتا کھانا تو ہم کھا رہے تھے بھائی کھا تم رہے ہوتے ہو اور اس کی توانائی جو ہے وہ, وہ لے رہا ہوتا ہے اسی لیے تو تمہارا پیٹ نہیں بھرتا اگر آدمی بسم اللہ کر کے اور بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو توانائی بھی اس کے کھانا بھی اس کے پیٹ میں جاتا اور توانائی بھی اس کے بدن میں جاتی صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی مٹھی مٹھی بر جو لے کے کھا لیا کرتے تھے سفر میں دو چار کھجورے لے کے کھاتے تھے پانی کا گلاس پیتے تھے روزہ رکھ لیتے تھے چونکہ وہ اللہ کے نام سے کھاتے تھے لہذا وہ پوری کی پوری توانائی جو ہے وہ ان کو مل جاتی ہم چار چار روٹیاں پاٹ جاتے ہیں مگر پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ پوری تو ہمیں ملتی نہیں توانائی تو, تو کوئی لے جاتا اس میں سے تو اس لحاظ سے یہ بڑی کمزور سی مخلوق ہے بیچاری ہماری غفلت کے سواب ان کو کھانے کو ملتا ہے ورنہ وہ بھوکے مرتے پیتے ہیں اور یہ جو مرغے لے کر اور کالے ڈمبے لے کر ان کے نام پر ضبع کر کے ان کے آگے ڈالتے ہیں کھانے کے لیے وہ کتنے مجبور ہیں خود کو ڈمبا جاتا ہے وہ پکڑ کے نہیں کھاتا آخر بندے بھی تو اسی طرح کرتے نا بہت سارے لوگ کسی کی بکری چوری کر کے نہیں کھا جاتے مرغی چوری کر کے نہیں کھا جاتے یہ تو اتنے مجبور ہیں کہ یہ چوری بھی کر کے نہیں کھا سکتے کہ بکری اٹھا کے لے جاؤ اور کھا لے نہیں آپ اگر اللہ کے نام پر ذبح کیا تو وہ اس میں سے نہیں کھا سکتے نہ اس کی ہڈی کھا سکتے ہیں نہ اس کی بوٹی کھا سکتے ہیں ہاں جو ان کے نام پر ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر ضبع کیا جائے یا جھٹکا کیا جائے یا مردار ہو وہ اس میں سکھاتے تو یہ بڑی کمزور سی مخلوق ہے اس سے ڈرنے والی بات کوئی نہیں صرف فرق یہ ہے کہ ہم اپنا آپ بھول گئے وہ جو اقبال نے کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنا اپنے مقام کا خیال کر تو یہ ساری ہماری اپنی غفلت ہے جو ہمیں ڈراتی پھرتی ہے کبھی چڑیلوں سے اور کبھی جنات سے اور کبھی بوتوں سے اور کبھی فلاں سے اور فلاں سے ورنہ اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے ہمیں بڑے اختیارات پر بردگار نے دیے جو گو زمین و آسمان نے نہیں اٹھایا وہ ہمارے سپرد کیا اصل جو ہے وہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے اگر ہم سوتے ہوئے دعائیں پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہم باتھ روم جاتے ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں گھر میں داخل ہوتے ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں گاڑی سے اترتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نہ کسی کا کوئی جادو آپ پہ اثر کرتا ہے یعنی اگر آپ بسم اللہ شعی الفیلا فی سما و سمی العلیم پڑھ کے کھائیں گے تو انشاءاللہ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ فوڈ پوائزن کبھی نہیں ہوگا تو پہلی چیز علاج سے وہ یہ ہے کہ ہم احتیاط سے کام ہیں ہمارے گھر برائی کے اڈے نہ بن ہیں ہمارے گھر سین میں نہ بن جائیں جب ہم گھروں کو نافرمانی کا اڈا بنا دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی کا گھر بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر سیاتی کا وہاں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اور پھر کچھ مسائب یا کچھ مشکلات ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو لیکن یہ کہ ہم نماز کی پابندی رکھیں عورتیں پردے کا اہتمام رکھیں سر تک رکھیں اس لیے کہ عورت کا سر اس کے سطر کا حصہ ہے مرد کا سطر جو ہے اس کے گھٹنے سے لے کر ناف تک اور اس میں سے کسی جگہ سے بھی وہ ننگا ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی اسی طرح عورت کا جو سطر ہے وہ اس کے پاؤں کی جو ٹکنوں سے نیچے پاؤں ہیں اور ہاتھ اس کے دونوں جو گڈوں سے آگے ہیں اور اس کے منہ کی ٹکیا جو ہے یہ سطر سے باہر ان پر حجاب کا اطلاق ہوتا ہے دوسرا قانون شریعت اس حجاب کا اطلاق ہوتا ہے باقی عورت کا پورا بدن سطر ہے سطر سے مراد وہ جگہ ہے جس کو عورت کا باپ بھی نہیں دیکھ سکتا عورت کا سر سطر میں شامل ہے اور جیسی عورت کی کمیز اتر گئی ایسا عورت کا سر ننگا ہو گیا سر ننگا ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی کمیز نہ ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی چیز ایک ہی اور آپ اس سے آگے بھی جا سکتے تو اگر خواتین اس چیز کا اعتمام رکھیں گے کہ زیادہ تر وہ اس سے ایفیکٹ ہوتی ہیں جنات سے جی اور ڈرتی ہیں جی اور فلاں ہوتا اور فلاں ہوتا لیکن اس کی اصل وجہ باہر نہیں ہے اس کی اصل وجہ ان کے اپنے اندر ہے ان کے اپنے اندر کسی چیز کی کمی ہے اس کمی کو پورا کر لیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اسی طرح حقوق جوت کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ کرب اعزب کمن حمزات شیاتی اعزب یہ قرآن عکیم کی آیت ہے سورہ المنون کی اس کو پڑھیں آپ تو انشاءاللہ شاء شیاتیین یا جن انجوائے نہیں کر سکیں گے آپ کے اور ان کے درمیان پردہ ہو جائے گا نا وہ مرد میں داخل ہو کے کسی کو انجوائے کر سکتے ہیں نا عورت میں داخل ہو کے کوئی جن عورت انجوائے کر سکتی ہے اس فیل یہ ہے پریونٹیو میرز احتیاطی تدابیر ہیں ہر معاملے میں آپ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کچھ اور مخلوق بھی ہے جو دیکھتی بھی ہے اور ہمیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے تو ان چیزوں کا اہتمام کر کے تو ہم کام کریں گے دع کے کھائیں گے دعا پر کے گاڑی میں بیٹھیں گے دعا پر کے گھر میں داخل ہوں گے تو ان شاء اللہ رضیز یہ کوئی مسئلہ نہیں اب اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کسی جادوگر نے کوئی جنوں کی کوئی ڈیوٹی لگا دی گئی اور عام طور پہ یہ ایسا بہت کم و بیش ہوتا ہے دس ہزار میں ایک کیس ایسا ہوتا ہے جو جین ہوتا ہے ورنہ عام طور پہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جسمانی آوارس ہوتے ہیں ڈاکٹر سے چیک کروانا چاہیے اور کا علاج کروانا چاہیے بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ڈاکٹر حضرات جواب دے دیتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا جی ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے میڈیکلی کوئی چیز خراب نہیں ہے یا کچھ نظر نہیں آتا کہ کوئی بیماری ہے لیکن مریض ہے کچھ. اس میں بھی نفسیاتی مرض بھی ہو سکتا ہے اس کا بھی کسی مارے نفسیات سے علاج کروانا چاہیے لیکن اگر وہ بھی جواب دے دیتا ہے تو صورت میں پھر کوئی شک ہو سکتا ہے کہ جی کوئی جادو ہے کوئی جن وغیرہ ہے۔ لیکن اگر رہ اس کا دنیاوی علاج کروا رہے ہیں اور اس کا طبی علاج بھی کروا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اللہ کی کلام پڑھ کے تو پانی پہ پئیں یا آدمی پہ یا اس عورت پہ پھونک دیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے پرانے حکیم کو اللہ تعالیٰ کی شفا پھر بہت سور فاتحہ کو نام جو ہے وہ شافی بھی ہے اشافی اش بھی اس کا نام تو انشاءاللہ شاء ایک تو اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ سارے طبی علاج بھی ہو رہا ہو روحانی علاج بھی ساتھ ہی ہو رہا ہو تو طبی علاج کے ساتھ ساتھ اللہ کی کلام بھی پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں اصل میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں دوسرے آدمی کو یہ شک ہوتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے تعویذ کر دیے اور یہ کھیل تماشا نہیں اگر ایسے ہوتا تو لوگ پھر جنگیں نہ لڑتے تاویز کر کے کسی کو پھر مار دیتے اور اس کے ملک پر قبضہ کر لیتے یہ بہت کم ہوتا ہے عام طور پہ بیماریاں ہوتی لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ کنفرم ہو جائے کچھ قسم کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جس نے کرایا ہے وہ بھی کافر ہوا ہے اس نے بھی اپنے ایمانداروں پر لگایا آپ کی دشمنی میں آپ بھی جادوگر کے پاس جائیں گے تو کفر تو آپ نے بھی کر دیا ایمان تو دونوں کا لگے اور دکان جادوگر کی اسی طرح تو چلتی ہے وہ کرے نہیں کسی پہ تو اس کے پاس آئے کو نہیں توڑوانے کے لیے تو یہ تو اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں جس نے ہمیں بیمار کیا ہے جس نے تعویذ کیا ہے واپس میں بھائی بند ہوتے ہیں وہ کرتا ہے تو وہ والا اس کا علاج کر دیتا ہے اور یہ والا کرتا ہے تو وہ والا اس کا علاج کر دیتا ہے ان کی کوپریشن ہی سے ان کی دکانیں چلتی وہ اگر شک ہو بھی جائے تو جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں قرآن حکیم کے بعد ہمیں کسی جادوگر کی خدمات حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی ہے جو ہمارے وسوسوں کا بھی علاج ہے شفاء المافی صدور ہمارے عقائل کا بھی علاج ہے ہمارے وہموں کا بھی علاج ہے اور ہمارے بدن کا بھی علاج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا عالجی ہب کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب سے اس کا علاج کرو وہ ہمارے پاس وہ علاج موجود ہے ہمیں اسی کے ذریعے سے ایک تو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اللہ یاد آتا ہے اللہ کی عظمت دلوں میں بیٹھتی ہے جادوگر کی عظمت نہیں بیٹھتی جس سے جا کے علاج آدمی کروائے اسے حرام آ جائے تو پھر اس جادوگر کی عظمت دل میں آ جاتی ہے جی بڑا اچھا آدمی ہے جی بڑا اس کا موثر علاج ہے جی بڑا بہترین توڑ کرتا ہے جی کاٹ کرتا ہے جادو کی تو چونکہ وہ کافر ہے جادوگر تو کافر ہے کافر کی عظمت دل میں آنا اپنے ایمان کے بارے میں شبہ پیدا کرنا لہذا اگر کوئی ایسا کیس ہو بھی تو اس کے لیے پرانے حکیم میں علاج موجود ہے اور اس کے لیے کسی خاص آدمی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ خود اللہ کے فرمانبردار ہیں اللہ کے قوانین کو نہیں توڑنے والے اللہ کے حدود اور قیود کا خیال رکھنے والے ہیں تو ان شاء اللہ علیہ آپ خود بھی علاج کر سکتے ہیں اگر بیوی بیمار بی ہے تو شور اللہ کی کتاب پڑھ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں اگر شور بیمار ہے تو بیوی بی اس اللہ کی کتاب کو پڑھ کے اس کا علاج کر سکتی ہے اس کے لیے کسی خاص پوپ کی ضرورت نہیں ہے کسی خاص روحانی معالج کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی کتاب بھی وہی ہے اس کا اثر بھی وہی پیناڈول ڈاکٹر آپ کے منہ میں ڈالے یا آپ خود اس کو اپنے منہ میں ڈال کے کھا لیں سر کے درد کا تو وہی کیفیت ہوگی ڈاکٹر اگر آپ کے منہ میں ڈال دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زیادہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں برکت ہو جائے کہ وہ آپ کو زیادہ ہو جائے شفا آ جائے گی اسی طریقے سے شفا اللہ کے کلام میں ہے بندے میں نہیں ہوتی اللہ یہ کہ بندہ رب کا نفر ماننا اب اس میں ہر آدمی کے اندر گلٹی کانشیس ہوتا ہے کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں مکمل انسان ہوں اور میں نے آپ کو خوش رکھا اور میری کسی بات سے رب ناراض نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو رب کا مقرب سمجھ کے گئے ہیں اس کے پاس اس پر رب کا سب سے زیادہ غصہ ہو رہا ہو یہ تو کوئی کنفرم بات نہیں ہے تو اپنے بارے میں تو ہر آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جی میں بڑا کمزور ہوں جی اور لیکن اگر آدمی نماز کا اہتمام رکھنے والا آدمی ہے گھر میں گانے وانے نہیں سنتا ہے اسے پہز کرتا ہے رسک حلال کھاتا ہے بیوی کے معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہے رشتہ داروں کے معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہے تو انشاءاللہ شاء عزیز اس کے پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے گا جس کو بھی پڑھے تو یہ ایک ایسا علاج ہے جو آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کسی خاص کو جا کے ہدیہ دینے کی مجبور ہونے کی ضرورت کوئی نہیں اس میں ایک جو چیز ہے وہ ہے سب سے پہلے وہ نظرِ بد ہے اور نظرِ بد احادیث سے ثابت ہے کہ وہ لگتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر ہوتی اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کو حضرت امام حسن اور حسین کو وضی اللہ تعالیٰ کو ایک دعا پڑھ کے نظر بد سے بچایا کرتے تھے اس کا احتیاطی تدابیر کے طور پر اور نظر انسان کی بھی لگتی ہے اور جن کی بھی لگ سکتی اس کے لیے ایک دعا ہے جو اگر پہلے پڑھ لی جائے اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں بچے کو لے کے یا کسی کے گھر لے کے جا رہے ہیں وہ دعا پڑھ کے آپ جب بچے کو بناتے ہیں کنگی کرتے ہیں کپڑے پہناتے ہیں تو وہ دعا پرتے اگر آپ بچے پہ پھونک دیں تو انشاءاللہ شاء اللہ دے کسی کی نظر نہیں لگے گا اور یہ نظر کوئی بدخائی سے نہیں لگتی ضروری نہیں کہ جس کی نظر لگی ہے وہ بدخا ہے بلکہ کسی کی نظر میں ریڈیشن ہوتی ہے اور لیزر کا سا کام کرتی ہے اس کی نظر اور وہ ڈیمج کرتی ہے انسانی ذہن کو یا اس کے بدن کو یہاں تک کہ وہ تو پتھر کو بھی پھاڑ کے رکھ دیتی وہ لیزر گن ہے اور اس میں اس کا کسور کوئی نہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر لگتی تو اگر یہ علاج کر لیا جائے اور وہ دعا جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کرتے تھے تو یہ نظر بغد والا مسئلہ ختم ہو جائے اس کے لیے پھر وہ مرچیں جلانا اور وہ پھٹکڑی جلانا اور پھر دیکھنا یہ کس کی شکل بنی ہے پٹکڑی پھول کے جیسے بادل کچھ نہ کچھ شکل اختیار کرتے رہتے ہیں اس طرح وہ پھول کے کوئی نہ کوئی تو شکل اختیار کر لیتی ہے پھر اس کو چوک میں رکھو پھر اس کو ٹوٹکے ہیں جن سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ نظر کی احتیاطی تدابیر کر لی جائیں جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ پڑھ لی جائے اور دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر اللہ کی کلام پڑھیں اور اس کے ذریعے سے اس کا علاج کریں میں وہ دعا بھی جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے میں وہ پڑھ دیتا ہوں یاد کرنی ہو تو یاد بھی کر سکتے ہیں لکھنی ہو تو لکھ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ نے دیکھنی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی کتاب میں یا جو روزانہ کے صبح و شام کے اذکار ہیں اس میں وہ دعا لکھی ہوئی ہوگی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں وہ دعا جی اگر بچہ ہے تو اس کو آپ نے کہنا ہے وہ کا بےکلات اور اگر دو بچے ہیں تو ان کو بچہ یا بچی ہے یا دو بچیاں ہیں یا دو بچے ہیں تو ان کو آپ کہیں گے او ایل مات اللہ کل شہ تعال اور اگر صرف بچی ہے تو اس کو آپ کہیں گے او ایزو کی بے اگر صرف بچی ہے تو پھر زبر کی بجائے زیر پڑھیں گے اِزو کی بےکل مات اہ تم ما کمن کل شیتو من اس میں جنوں سے بھی جنوں کی نظر لگنے سے بھی جنوں کے چھیڑنے سے بھی اور کسی کی نظر لگنے سے یا کسی کی حسد سے سب سے پناہ ہے اللہ کی تو یہ تو نظر باد کی احتیاطی تدابیر ہے اسی طریقے سے اگر جادو وغیرہ کے بارے میں کوئی شک ہو تو آپ پانی لینے کسی کھلے گلاس میں یا پیالے میں اور اس کو اپنے منہ کے پاس کر لیں آپ تاکہ جب آپ کلام اللہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں جو ہوا نکل رہی ہے وہ براہ راست ٹچ کرے اس کو تاکہ آپ کو پھونک نہ مارنی پڑے بلکہ آپ کے الفاظ اس پانی کی سطح کو ٹچ کرتے رہے اس میں آپ سب سے پہلے تو درود شریف پڑھیں گیارہ مرتبہ بعض لوگ جنات کو حاضر کرنے کا بھی بتاتے ہیں کلام اللہ کے ذریعے اور میں بھی اگر آخر میں موقع ہوا تو اس کا ذکر کر دوں گا لیکن جو میرے استاد ہیں حضرت شیخ احمد یار صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان کو حاضر کرنے کی کیا ضرورت ہے اٹھائیں اس کا چوکار اٹھا کے باہر پھینکیں آپ ان کو کیوں بلاتے ہیں کیوں حاضر کریں گے آپ ہمارا کام یہ ہے کہ جو اس نے جہاں ویب سائٹ بنا لی ہوئی ہے ہم نے اس کو اٹھا کے پھینکنا ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے اٹھا اور پھینکو اس کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت کیوں وہ آئے پھر اس کی منتیں کریں جی تو نکل جا بھائی تو چلا جا بھائی کہتے جب وہ گیا ہوا ہے تو آپ پیچھے سے ان کا سامان بھی بوریا بسکر بھی اٹھا کے پیچھے بھیج دیں کہ بھائی صاحب یہ بھی لے جاؤ تو اس کے لیے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑے اس کے بعد سورہ البقرہ کی پہلی پانچ آیات پڑھیں جو میم ذالکل کتابوں سے شروع ہوتی پانچ آیتیں پہلی پڑھیں اس کے بعد سورہ البکرا کا آخری جو رکوع ہے اس کو آپ پڑھ لیں اس کے بعد سورہ الفرقان کی جو آیت ہے تیئیس نمبر و قدیم نا ما عَمِلُ من عام علم فج الحبا سورہ اس کو آپ پڑھیں آیت الکرسی سورہ بکرا میں ہی ہے میں وہ بھول گیا ہوں آیت الکرسی جو ہے اس کو آپ پڑھیں اللہ حد کل آؤز برابل فلک کل آؤز بے رب, رب ناز ان کو پڑھنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ دروس شریف پڑھیں اب وہ پانی تیار ہو گیا اس پانی کے آپ دو حصے کر لیں ایک حصہ جو ہے اس, کو اس میں مزید پانی میں لیں آپ اور اس کو پیے مریض اور دوسرا جو حصہ ہے وہ بھی کسی پاک ٹب میں ڈال دیں یا بالٹی میں ڈال دیں اور اس سے مریض نہائے یہ علاج آپ پندرہ دن بھی کر سکتے ہیں ایک دفعہ سے بھی ہو سکتا ہے اور پانچ سات دس دفعہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے لیکن جب تک آرام نہ آئے آپ اس طریقے سے اس کو پانی سے پیتے بھی رہیں اور نہاتے بھی رہیں اور اس میں سے کچھ پانی جو ہے وہ گھر میں آپ چھڑک دیں تاکہ یہاں اگر اس نے کوئی ابزرویشن پوسٹ بنائی ہوئی ہے تو گھر کے کونے خدرے جو ہیں ان میں وہ پانی آپ چھڑک دیں تو انشاءاللہ العزیز وہ جادو بھی ختم ہو جائے گا اور وہ اگر کوئی جن وغیرہ کوئی شریر ہے بات کسی کے دماغ خراب ہو جاتا پاگل انسانوں میں ہوتے تو پاگل جنوں میں بھی ہوتے تو اس کا دماغ درست ہو جائے گا چھوڑ جائے گا جگہ جل جائے گا نہیں جائے گا کلام اللہ کی طاقت سے اسی طریقے سے اگر شک ہو کہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے تو قرآن حکیم کے اندر جن جن آیات میں جادو کا ذکر ہے جادوگروں کا ذکر ہے اور یہ حضرت موسال علیہ السلام کے واقعے میں زیادہ ہوا ہے ان, ان جگہوں سے ان آیات کو آپ پڑھ لیں گے کیونکہ اس میں جادو کی کمزوری کا ذکر ہے اور اس کلام اللہ کے یا نبی کے غلبے کا ذکر ہے تو ان آیات کو بھی آپ دم میں شامل کر سکتے ہیں وہ آیات مختلف صورتوں میں ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ البکرا کی آیت نمبر ایک سو دو ہے اس کو آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سورہ الحراف کی آیات چون پچپن چھپن اسی طرح سورہ الحراف کی آیات ایک سو سترہ تھا ایک سو بائیس اور خاص کر کے اللہ کا یہ فرمان کہ ان اللہ سی اللہ ولق یا سہارت و ساجدین سوریہ الاراب کی آیت ایک سو سترہ تھا ایک سو بائیس اس میں جو جس آیت میں ذکر ہے وہ الق یا سہارت و ساجدین سحارت و ساجدین اس کو بار بار ریپیٹ کیا جا سکتا ہے پانچ دفعہ پڑھیں دس دفعہ پڑے دفع جا سکے آپ ہی سمجھتے ہیں سورہ یونس کی آیات اکاسی تاباسی یعنی ایٹی ون ایٹی ٹو یہ دو آیات ہیں اس میں بھی جس آیت میں ذکر ہے ان اللہ سیگ پروردگار اس جادو کو باطل کر دے ان اللہ تلو ان اللہ سیو تو یہ اس کو بار بار ریپیٹ کیا جا سکتا ہے سورہ تاہ کی آیت سکسٹی نائن اسے بھی بار بار پڑھیں سورہ المومنون کی آخری چار آیات ہیں انما انکم لا یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ آخری چار آیات سورہ صحفات کی پہلی دس آیتیں ہیں جن میں جنات کا ذکر ہے سورہ صحفات کی پہلی دس آیات سورہ الاحقاف کی آیات انتیس تیس اکتیس اور بتیس ٹوینٹی نائن تھرٹی تھرٹی ون اور تھرٹی ٹو ان میں جنات کا ذکر ہے سورہ رحمان کی آیات تینتیس تا چھتیس تھرٹی تا تھرٹی سکس سورہ الحشر کی آخری چار آیات جس میں پروردگار کے اسماعی حسن کا ذکر ہے سورہ جن کی پہلی نو آیتیں سورہ اخلاص مکمل سورہ الفلق مکمل اور سورہ الناس مکمل یہ بھی آپ مریض کے کان میں پڑھ سکتے ہیں یہ آیات مریض کے کان میں پڑھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ شاء اللہ لزیز وہ جادو نہیں رہے گا اس کے لیے ریپیٹ کرنا پڑے گا علاج کو ایک دن دو دن چار دن اس میں بھی ترتیب پہلے وہی ہے پہلے آپ دورسری پڑھ لیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں سورہ بکرا کی پہلی پانچ آیتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر وہی سورہ سوریہ البکرا گیارہ نمبر ایک سو دو اور وہ جو اگلی ترتیب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی انشاءاللہ شاء عزیز یہ مسئلہ نہیں رہے گا لیکن جس کا آپ نے علاج کرنا ہے اگر وہ خاتون ہے تو اس کا با پردہ ہونا بہت ضروری اگر وہ بے پردہ ہے تو علاج مت کریں اگر شور کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس سے تو شور سے تو پردہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی کسی عورت کا علاج کر رہا ہے تو اس عورت کو با پردہ ہونا چاہیے دوسرا اس عورت کے پاس اس کا محرم ہونا چاہیے محرم کی عدم موجودگی میں علاج مت کریں تیسرا یہ کہ عورت پورے لباس میں ہونی چاہیے اور لباس کو خوب اس نے ایسا بندوبست کیا ہونا چاہیے کہ اگر بعض دفعہ وہ جن حاضر بھی ہو جاتا ہے اور اس صورت میں وہ گر پڑتی ہے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے تو کپڑے ڈھیلے ہوں تو بدن ننگا بھی کہیں سے ہو سکتا ہے ایسا لباس پہن کے آنا ہے کہ اگر وہ گرے تو پھر وہ بے بیہوش وغیرہ نہ ہو تو یہ اس کا علاج ہے پرانے حکیم اس کے لیے کسی جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے النا ضلع میں آنے میں ہوا شفا اسی طرح حضور نے فرمایا آرے جی اب کتاب اللہ لالا کی کتاب کے ذریعے اس کا علاقہ. تو پوری کتاب کو جو ہے وہ پروردگار نے ایک شفا بنایا ہے یہ ہمارے عقیدوں کی بھی شفا ہے ہمارے بس کی بھی شفا ہے ہمارے سینوں کے اندر جو گند بلا چھپا ہوا یو اس کی بھی شفا ہے اور یہ بدن کی بھی شفا ہے اس کے لیے دو واقعات ایسے بیان کیے جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک صاحب اپنے ماموں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو کے تو جا رہے تھے واپس تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سور فاتحہ سکھائی تھی نماز میں پڑھنے کے لیے تو رستے میں ایک قبیلے پر سے وہ گزرے تو دیکھا کہ کسی آدمی کو انہوں نے باندھا ہوا ہے انہوں پوچھا بھائی اس کو کیا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ بھائی صاحب سنا ہے آپ کے رسول بڑی ان پوچھا آپ کون ہیں مسلمان ہیں نا کہ جی مسلمان انہوں نے کہا یار آپ کے رسول جو ہے وہ آئے ہیں سنا ہے بڑی خیر لے کر آئے ہیں تو ہمارے ساتھ کا علاج آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے یہ پاگل ہو گیا تو ان کا بالکل ہے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس آدمی کو دم کیا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا اس پہ انہوں نے سو بکریاں جو ہے وہ اس آدمی کو دیں ہدیہ کے طور پر تو انہوں نے وہ قبول نہیں کی وہ وہی سے پلٹائن کا میں رسول سے پوچھ کے آتا ہوں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کسی بھی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا تعین ہم اللہ اور رسول سے کروائیں کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں اسلام سے پہلے کے رسم و رواج اور اسلام سے پہلے کے لین دین دوبالے معاملات جو ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے جس میں اللہ اور رسول سے پوچھ پوچھ کے چلنا پڑتا ہے وہ وہاں سے پلٹ کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس طریقے سے میں نے اس مجنون کا علاج کیا اور اس کا جن بھاگ گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ مجھے سو بکریاں دے رہے ہیں تو اب وہ میرے لیے حلال ہیں کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سورہ فاتح کے ساتھ کوئی اور منتر ونتر پڑھا تھا ان کا نہیں میں نے یہی جو آپ نے مجھے سکھایا تو میں نے یہی پڑھ کے تو دم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ بکریاں قبول کر لو کہ تمہارے لیے جائز ہے اب ظاہر ہے اس میں نہ تو ان کے ذہن میں یہ دم کرنے سے پہلے تھا کہ مجھے بدلے میں کچھ ملے گا نہ کوئی قیمت طے ہوئی تھی وہ پہلا اور فیس پیلے خدمت کر رہے تھے ایک آدمی کا علاج کر اب وہ خوشی سے انہوں نے دیا تو اس سے کوئی جواز نہیں نکلتا کہ جو اللہ کے کلام سے کسی کا علاج کرتا ہے وہ پیسوں کا تقاضا کرے یا ذہن میں یہ رکھ لے کہ یہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر یہ مجھے کچھ ہدیہ دے گا یہ تو بالکل مفت میں اللہ نے دیا ہے یا تو اللہ نے قرآن نازل کرنے کے کچھ پیسے لیے تو پھر وہ بتائے تو جب اللہ نے مفت دیا ہے تو حکم تو یہی ہے جو جیسے تمہیں ملا ویسے دو مفت ملا مفت پہنچاؤ تو زین میں یہ بات نہ رکھے کی بات یہ کہ اگر آپ کے علاج سے کسی کا پروردگار شفا دے دیتا ہے تو اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا شفا تو اللہ کی کلام میں ہے آپ میں تو نہیں ہے تو آپ خود بھی جو ہے وہ دو رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھیں اور مریض کو بھی اگر آرام آ جاتا ہے تو اسے بھی یہ بات بتا دیں کہ بھائی آپ دو رکعت نماز نفل شکرانے کے اللہ کے ادا کر لیں تو اس میں آپ کے اندر ایش آ جائے گا اور تکبر سے جان چھوٹ جائے گی ورنہ آدمی متکبر ہو جاتا جی میرے آپ میں بڑی شفا جی اور میری شفات اللہ کے کلام ہے اور مریض جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا جو کہ مقصود ہے آپ کی بجائے رب کی عظمت اس کے دل میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آرام دیا اور اس بندے کو ذریعہ بنایا جی تو وہ میں کر رہا تھا کہ وہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ سو بکریوں والا اس میں کہنے سے مراد یہ تھی کہ یہ اس بندے کا روحانی علاج تھا ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کا روحانی علاج کیا گیا آپ جسمانی علاج کی بات جو ہے وہ اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے کہیں تو کسی قبیلے میں پہنچے اور ان لوگوں سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پردیسی ہیں ہم نے یہاں رات کو رہنا ہے تو کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرنے ظاہر ہے اس زمانے میں ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے کوئی آدمی ہوٹلوں سے کھائے اسی لیے مہمان داری پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا نہیں کر جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی تکریم کرے اور گھر میں جو بہترین چیز ہے وہ مہمان کے لیے لا کے رکھے تو اس میں یہ اس لیے کیا گیا اور زیادہ زور دیا گیا کہ اس وقت نہ ہوٹل تھے نہ کوئی اس قسم کی سرائے تھی تو جس نے بھی رہنا تھا کسی کے گھر ہی رہنا تھا تو ان قبیلے والوں نے انکار کر دیا ان کو نہ کو کھانے کو دیا نہ کوئی رائش دی تو یہ بستی سے باہر بےچارے ڈیلہ ڈال کے تو رات گزارنے کے لیے بیٹھ گئے رات کو بچو نے کاٹا ان کے سردار بڑی تکلیف ہوئی اس کو اب وہ خود تو جو ان کے پاس کوئی علاج وغیرہ تھا انہوں نے کیا کوئی آرام نہیں آیا پھر وہی وہ ان کے پاس آئے کہ شاید ان کے پاس کوئی ٹوٹکا ہو یا کوئی دوائی ہو آ سفر میں چلیں تو کوئی نہ کوئی دوا ساتھ لے کے چلے ہوں گے رستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو شاید ان سے دوا مل جائے وہ آئے اور ان سے آگے کہا کہ بھائی پردیسیو تمہارے پاس کوئی دوا نہیں ہمارے سردار کو بچو نے کاٹ لیا ہے ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ہاں بالکل ہے ہمیں لے چلا اس کے پاس اور ان کے ساتھ انہوں نے گا طے کیا کہ ہم علاج کریں گے مگر آپ ہمیں اس کے بدلے میں اتنی بکریاں دیں گے یا اتنے پیسے دیں گے جو بھی تھا بکریوں کی بات طے ہوئی یہ گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی فاتحہ پڑھتے جاتے تھے اور اس جگہ پہ نمک والا پانی لگاتے جا رہے تھے اور پانی گرا رہے تھے اور فاتحہ پڑھ رہے تھے اور جو یہ پڑھ رہے تھے وہ سردار وہ آرام آتا جا رہا پھر وہ نیند کی کیفیت اس پہ تاری ہوتی جا رہی تھی یوں پتہ چلتا تھا جیسے آگ میں پانی ڈالا جا رہا آرام آ گیا اسے اور انہوں نے ان کو وہ جو طے شدہ بکریاں تھیں وہ دے دی اب انہوں نے بکریاں لے تو لیں اور لیں بھی اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر تو شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے ہم پردیسی تھے نہ میں انہوں نے پناہ دی نہ میں نے کوئی کھانے کو دیا تو ہم فری میں ان کا علاج کیوں کریں انہوں نے اصل میں اس غصے میں طے کیا اگر وہ ان کے ساتھ زیر مہمانداری کا سلوک کرتے تو یہ اللہ کا کام کر بکریاں نے انہیں لے لی مگر انہوں نے بکریوں کو استعمال نہیں کیا کاٹا نہیں کھایا نہیں پکایا نہیں بلکہ ان کو لے کے ان کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہیں یا ناجائز اور پھر جب یہ اپنی مہم سے فارغ ہو کے واپس مدینہ دینا آئے اور وہ بکریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر اور فرمایا کہ اس طریقے سے ہوا تھا اور ہم نے یہ کیا تھا تو آپ مسکرائے کہ بھائی خوب بدلا لے لیا تم لوگوں نے ان سے آپ مسکرائے اور آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ اس چیز کا علاج ہے تو انہیں چونکہ سورہ فاتحہ کا نام اشافی بھی ہے تو ان کا ذہن منتقل ہوا اس طرف کہ یہ شفا دینے والی ہے تو ان اس سے شفا ہوگی تو یہ ایک اصل چیز پر اعتماد ہوتی ہمارا رب اس نے ہمارا بدن بھی بنایا اور روح بھی اسی کی تخلیق ہے تو اگر وہ روح کو اس کلام کے ذریعے شفا دے سکتا ہے تو بدن کو کیوں نہیں دے سکتا وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے تو ان کا وہ یقین تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس الشافی کے ذریعے ان کو شفا دے دی جی جادوگر کی کچھ نشانیاں ہیں جن کا معلوم ہو جانا زیادہ بہتر ہے کہ شکلوں کی کتنی بھی مومن نظر آئے اگر وہ یہ نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ کلام, کلام اللہ کے ذریعے نہیں بلکہ جنات کے ذریعے کام کرتا اور جنات بغیر جادو کے اور بغیر شیطان سے معاہدہ کیے کبھی بھی کسی کے قابو میں نہیں آتے دوست یہ کسی کے ہوتے نہیں ہیں اگر دوستی کے ذریعے یہ کسی کی مدد کرتے یا رضاکارانہ طور پر مدد کرتے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے لیکن کہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کہیں مدد کی ہو پہلی نشانی یہ کہ جادوگر مریض سے اس کی ماں کا نام پوچھتا اور ماں کے ذریعے ہی وہ جن اصل میں اپروچ کرتا ہے متعلقہ شخص تک اس کی ماں کے نام کے ذریعے تو جو اللہ کے کلام کے ذریعے علاج کرتا ہے اسے تو ماں کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اس کی ماں کا نام بھی جانتا ہے باپ کا نام بھی جانتا ہے تو پہلی نشانی یہ ہے کہ جو مریض سے اس کی ماں کا نام پوچھے تو سمجھ لیں کہ وہ صاحب جناب کے ذریعے کام کرتے ہیں اور جناد کے ذریعے کام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جنات کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے اور یہ جادو ہے اور یہ سرک ہے کف ہیں جادوگر مریض کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا مسکمیز ٹوپی رومال وغیرہ جس کے ساتھ اس کا پسینہ لگا ہوا یہ منگواتا ہے یہ اس کی نشانی جو ایسا کام کرتا ہے سمجھنے میں جادوگر کبھی کوئی جانور بھی طلب کر لیتا ہے جسے اسے معاہدے کے مطابق بغیر بسم اللہ کی ضبح کر کے پھینکنا ہوتا ہے ویران جگہ پہ جہاں پہ جنات رہتے یہ اس کی موٹی موٹی نشانی ہے طرح عورتوں میں عام طور پہ یہ مصیبت ہوتی ہے کہ جی شوہر کے جادو کی دو قسمیں بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں ایک سہر تفریق ہوتا ہے جدائی ڈالنے والا جگڑا فساد ماں بیٹے کے درمیان باپ اور بیٹے کے درمیان بہن دو بھائیوں کے درمیان دو بزنس پارٹنر ہیں ان کے درمیان می اور بیوی کے درمیان جس کا ذکر پرانے حکیم نے بھی کیا ہے ایک تو یہ ہوتی ہے شکل کی ایک اس کے اپوزٹ ہوتی ہے کہ عام طور پہ عورت کرواتی ہے اپنے شور پہ جادو کے وہ اس سے محبت کرے گی جی محبت کا تعویذ لینے کے لیے یہ ناجائز ہے اس کی محبت گین کرنے کے لیے یہ لینے کے لیے جادو کروانا اور کافر ہو جانا اور اس کا اکثر و بیشتر الٹ اثر ہوتا ہے بالکل اس کے خلاف اثر ہوتا ہے بعض دفعہ وہ عورت کو طلاق بھی دے دیتا ہے بعض دفعہ سب عورتوں سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کے سائڈ افیکٹس نفع کی وجہ نقصان بھی دیتا ہے سب سے بڑا نقصان یہ کہ ایمان چلا جاتا ہے اس کی بجائے جائز جو جادو ہے محبت والا وہ یہ ہے کہ عورت مرد کے احساسات کا خیال رکھے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گھر آئے تو مسکرا کے ملے اسے اس کی کھانے کی پسند ناپسند کا خیال رکھے کپڑے کس قسم کے وہ پسند کرتا ہے اس قسم کا کپڑے وہ پہنے یہ جائز جادو ہے جسے شور پہ چلایا جا سکتا ہے اور جس سے شور بھی راضی ہوگا اور انشاءاللہ اس کا رب بھی راضی ہوگا دیکر طور پہ دیکھا یہ گیا کہ خواتین باہر جب سہیلی کے یہاں جانا ہوتا ہے یا جی کسی برتھ پارٹی میں جانا ہے جی یا کسی گیٹ ٹوگیدر میں جانا ہے جی تو سارا زیور تھوک کے جائیں گی اور بہترین جو لباس ہے وہ پہن کے جائیں گی اور خوشبو لگا کے جائیں گی اور شور اس سے صرف کتنی دیر انجوائے اس کو کر سکتا ہے جتنی دیر وہ چھوڑنے جاتا ہے یا واپس لے کے آتا ہے بلکہ واپسی پہ آدھے رستے سے ہی وہ زیور جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے اور بیگ میں جانا شروع ہو جاتا ہے لاکٹ اتر جاتا ہے اور کانٹے اتر جاتے ہیں اور چوڑیاں اترنا شروع ہو جاتی ہیں اور گارا کے وہ کپڑے بھی ہینگر میں لٹک جاتے ہیں آئندہ کسی سہیلی کے پاس جانے کے لیے اور شور کے لیے وہی پرانے کپڑے جن سے پسینے اور لہسن اور پیاز کی بو آتی ہے وہی اس کے مقدر میں حالانکہ یہ سارا کچھ خرید کے اسی بیچارے نے دیا ہے اور سب سے زیادہ استحقاق اس کا ہے کہ وہ اس کو انجوائے کرے لیکن اس کا کوئی حصہ نہیں تو اس قسم کے جب معاملات ہوں تو پھر محبت کیسے ہوگی اس کے لیے پھر جادوگر کے پاس جانا اور پھر ایمان کو ضائع کر دینا یا محبت سے یہ مراد لے لینا کہ وہ میرا غلام بن جائے اس کے پاس کوئی قوت فیصلہ نہ رہے میرے فیصلے نافذ ہوں یا میں جہاں جاؤں وہ میرے پیچھے پیچھے رہیں تو یہ چیزیں جو ہے جائز نہیں ہیں مسلمان عورتوں کو ان سے کرنا چاہیے اور ایمان ایک بہت بڑی قیمت ہے کسی چیز کے بدلے میں دینے کے لیے یعنی ساری دنیا دے کے بھی اگر کوئی انسان ایمان کو بچا لے تو پروردگار نے فرمایا ذالکہ کا وہ العظیم یہ بہت بڑی کامیابی یہ تم جیت گئے کہ ایمان بچا کے لے آئے ہو آخرت امتحان تو یہی ہے نا دنیا میں جو اللہ نے زندگی کو پیدا کی ہے ابلوقم کیوں پیدا کیے کہ ان تمام مسائب سے ان تمام مشکلوں سے ان خوشی اور غمی کے تمام واقعات سے گزر کر ہم ایمان بچا کے لے جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اگر ساری دنیا بھی لے لے کوئی انسان اور زمین و آسمان کے جو کچھ درمیان ہے وہ سارے کا سارا لے لے وہ مثلہ ہو ما ہوں اور اس کے ساتھ اور بھی سی جتنا لے لے اور اس کے بدلے میں ایمان دے دے تو یہ کا الاقل خاصر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا تو اس کے لیے ہمیں قدر کوئی نہیں نا نہ پتا وہ جو مثال آپ نے سنی ہوگی وہ کہانی اللہ دین کے چراغ والی کہ وہ کوئی صاحب آئے تھے انہوں نے کہا جی پرانے وہ چراہ بدلی کر لو تو وہ نوکرانی تھی اس نے سوچا یہ ہمارے گھر میں ایک پرانا چراغ پڑا ہوا ہے اور وہ اٹھا کے لے گئی اور اس کے بدلے وہ نیا چم جام کرتا ہوا لے آئی تو اب اس کے پاس تو شراغ کی قدر نہیں تھی وہ تو علادین کے پاس تھی اس کی قدر اسی طریقے سے اس ایمان کی قدر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جو بھی ہمیں گلیٹرنگ نظر آتی ہے چمکتی چیز نظر آتی ہے فوراً سب سے پہلی چیز جو بیچتے ہیں وہ ایمان بیچتے ہیں اس لیے کہ قدر کوئی نہیں ہے اندازہ نہیں ہے کہ اس ایمان کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی اور آخرت کی تمام نعمتیں اور آخرت کی تمام سہولتیں اس ایمان کے ساتھ جڑی اگر یہ نہیں ہوگا آپ کے پاس تو سوائے آگ اور کھولتے پانی اور پیپ پیتے کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ بھول جائیں گے کہ دنیا میں آپ نے ایک لمحہ بھی کچھ دکھا گزارا ہے دنیا آپ کو ایک خواب نظر آئے گی جیسے کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ قید ہے اور آگ کھلتی کے تو دیکھتا ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں وہ قید والی خواب جی اسی طریقے سے آخرت میں زندگی ایک خواب نظر آئے گی کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں تو اس کے لیے کسی جادوگر کے پاس جانا اور اپنے ایمان کو ضائع کر دینا یا کسی دشمن سے انتقام لینے کے لیے جانا چاہے وہ جادو اثر کرے یا نہ کرے یہ تو بات کی بات ہے لیکن ہم تو ضائع کر کے آ گئے نا اپنے ایمان تو انتقام لینے کے لیے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کے حسد میں کسی کا بزنس تباہ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے مسلمان ہمیشہ دوسرے مسلمان کے بھلے کی سوچتا اور پھر یہ کہ کسی کے ایمان کو ضائع کرنا ہے کسی کے یہ تو مسلمان کی سوچ ہوتی نہیں ظاہر ہم کسی پہ کریں گے وہ اس کے طور کے لیے پھر وہ بھی جادوگر کے پاس جائے گا تو ہماری وجہ سے کوئی اور بھی ہو گیا ہم بھی ہو گئے وہ بھی کابر ہو گئے مسلمانوں کے اسے اوائڈ کرنا چاہیے اور کتاب اللہ کے ساتھ یہ جو دعائیں ہیں پرانی دعائیں ہیں اللہ کے رفول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی مصنون دعائیں ان کا ورتھ رکھنا چاہیے اور یہ خدشہ اور یہ خوف اور یہ جادو وادو کچھ بھی نہیں ہوتا ان شاء ان کے ذریعے آپ کو برکت بھی ملتی رہے گی آپ جادو سے بھی بچتے رہیں گے اللہ اور رسول سے آپ کا کنٹیکٹ بھی رہے گا ان کی یاد بھی جو ہے وہ رہے گی یہ سب سے بڑا جیسے او آر ایس ہوتا ہے یا نمکول گھروں میں ہوتا ہے ڈیہائڈریشن اگر ہو جائے تو کے لیے اسی طریقے سے یہ کلام اللہ جو ہے یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے ہماری زبان پہ ہونا چاہیے اور ہر گھر میں ہونا چاہیے ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے اس کے لیے کسی کے پاس جانا اور دوائی اپنے پاس پڑی ہوئی ہے پر وزار عالم مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو مردوں اور عورتوں کو اس وبا سے بچائے ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم کسی ایسے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے دنیا کی کوئی تکلیف اگر کسی کافل کے مارنے سے کوئی آدمی مر جائے اور شہید ہوتا ہے تو اگر کسی نے کوئی ایسا جادو کر دیا بائی دوے اور وہ آدمی اس جادو کی وجہ سے مر گیا تو وہ شہید ہے اگر وہ کسی جادوگر کے پاس نہ جائے توڑ کے چکر میں اور اپنا بھی ایمان ضائع کر کے نہ آئے کلام اللہ سے علاج کرے تو ان اس کا علاج بھی ہو جائے گا ایمان بھی بچ جائے گا اور اگر بائی جاوے اللہ تعالی نے لکھی ہوئی ہے اللہ اس کو شہادت کا رزبہ دینا چاہتا ہے اور اللہ نے اس اس کی موت ذریعے سے لکھی ہوئی ہے تو موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے اگر وہ اس میں مر گیا تو وہ شہید ہے اسے کسی کافر نے قتل کیا اس لیے کہ جادو کرنا بھی کفر ہے اور کروانا بھی کفر ہے دو کافروں نے مل کے کرنے والے نے بھی اور کرانے والے نے بھی دو کافروں نے مل کے اس کو مارا ہے وہ شہید ہے باقی میں نے پہلے ویسٹ کیا تھا کہ پہلے ڈاکٹر سے چیک کروانا چاہیے اور جب میڈیکلی یہ پتہ چل جائے کہ اس کا کوئی میڈیکل سبب نہیں ہے اس بیماری کا تو کوئی شک کرنا چاہیے کہ جی کوئی کوئی جن میں ہو سکتا ہے یا کوئی پاگل جن کوئی مصیبت ڈال رہا ہے یا کوئی اور معاملہ اور اس کے لیے بھی نہیں اگر میڈیکل بھی بیماری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ معاملات کو دوا کے سپورٹ کر دیں بلکہ دوا میں بھی شفار آپ کے حکم سے ہوگی اس میں بھی رب کو یاد رکھنا ہے دوا بھی کھانی ہے تو بسم اللہ ہوا شافی کہہ کے کھائیں آپ اور یہ اعتقاد یہ رکھیں کہ میرے رب نے اس دوا کے ذریعے اس نے ایک ذریعہ بنایا وسیلہ بنایا اور اس دوا کے ذریعے وہ مجھے شفا دیں گے ویزا مریض توحفہ ہوا میں جب بیمار ہوگا تو شفا رب دیتا ہے وسیلے ڈیر سارے ہوتے ہیں تو اس اعتماد کے ساتھ میڈیکل بیماری کا بھی آپ علاج جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی کریں بسم اللہ کر کے پانی پیئیں پانی پی چکے تو الحمدللہ کہیں دوا کھائیں تو اللہ کے نام کے ساتھ کھائیں اور اعتقاد اپنے رب پر رکھیں بیماری ایک امتحان ہے اس کے ذریعے پروزگار درجات کو بلند کرتا ہے نبیوں کو اس نے بیمار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذرا سی بیماری دوڑ کے جادوگر کے پاس گئے اور